بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم علیہم مقبول چلا ہم کو سیدھے رستے پر رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا نہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غصہ غزب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے سبحان ربک رب ربیل عزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سورت الفاتحہ میں سرات مستقیم کی طلب کی گئی التجا کی گئی درخواست کی گئی سرات مستقیم کی مختصر سی وضاحت سورت فاتحہ کے اندر فرما دی گئی سرات آنامتا علیہم کہ سراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا اور ان پر اپنی نعمتیں کی غیر المغوب علیہم سرات مستقیم ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا اللہ کا غصہ ہوا اللہ کی ناراضگی ہوئی والین اور سرات مستقیم ان لوگوں کا رستہ بھی نہیں ہے جو گمراہ ہوئے بھٹک گئے اور ہدایت کی تلاش میں راستے سے گمراہ ہو گئے خلاصہ یہ نکلا کہ ہر نمازی یہ دعا مانگتا ہے ان علیہم کے رستے پر چلا اور مغزوب علیہم کے رستے سے بھی بچا اور زالین کے رستے سے بھی بچا گویا کہ یہ تین جماعتیں اور تین گروہ ہو گئے ایک گروہ کا نام ہے انعامتا علیہم دوسری جماعت کا نام ہے مغضوب علیہم اور تیسرے گروہ کا نام ہے زال یہ آپ تینوں جماعتیں ذہن میں رکھیں گے آئندہ درسوں میں اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ اللہ ان تین جماعتوں میں سے ایک جماعت کے رستے پر چلنے کی دعا اور دو جماعتوں کے رستے سے بچنے کی دعا ان آمتا علیہم کے رستے پر چلا مغز علیہم اور زالین ان دونوں کے رستے سے بچا مفسرین نے لکھا کچھ حدیثوں کا اشارہ بھی ہوا کہ مغزوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور زالین سے مراد عیسائی ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ ہر نمازی یہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہودیوں کے رستے پر نہ چلا اور مجھے عیسائیوں کے رستے پر بھی نہ چلا انامتا علیہم کے رستے پر یہ انامتا علیہم کون ہے منبیینا من و صدیقینا و شوہدا و یہودیوں اور عیسائیوں کے رے سے بچا یہودیوں اور عیسائیوں کا رستہ کیا تھا جس سے ہم بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ اپنے عقیدے میں غلو کرتے تھے مبالغاہ قرآن نے بیان کیا وہ اپنے نبیوں کو اللہ کی جز سمجھتے حصہ وہ کہتے کہ ہمارے پیغمبر اللہ کے بیٹوں کی طرح ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات رد نہیں کرتا اسی طرح اللہ ہمارے نبیوں کی بات کو رد یہ اللہ میں سے نکلے ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کو خدائی صفات میں شریک مانا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گہ بنایا میں حوالے پیش کر چکا ہوں لانت اللہ الود ون سارا ات خزو کبور امبیا ہم مساجد. اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا سجدہ دہ بنا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ما فوق البشر ہستی جانا بشر نہیں ہے انسان نہیں ہے یہ یہ کچھ اور ہیں اللہ کی صفات میں انہوں نے اپنے نبیوں کو حصہ دار بنایا یہ ان کا رستہ تھا اور قرآن نے پہلی صورت میں اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ تو ہمیں یہودیوں کے رستے پر بھی نہ چلا اور عیسائیوں کے رستے پر بھی امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین شفیع المزنبین رحمت للعالمین سید القن و سکلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور قبل از وفات امت کو اس بات کی تمبیح کی کہ میری امت کے لوگوں تم یہودیوں کے اس رستے سے بچنا اس پہ نہ چلنا لا تترونی کما اطرتن سارا سبنا سب نہ مریم لا فوق فو کا منزلتی اللہ تی انزلنی اللہ تعل لا طرفاونی فوق کا قدری جو میرا مرتبہ ہے لا طرف مجھے میرے مرتبے سے اوپر لیں گے انا عبد اللہ و میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور رسول یہ خطرہ تھا آپ کو بڑھانا نہیں کسی جگہ پہ بھی نبی پاک نے یہ نہیں کہا میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں کہا اس لیے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مقام کو گھٹایا نہیں بلکہ یہ خطرہ تھا گھٹانے کا تو خطرہ ہی نہیں تھا آپ کے ذہن میں ایک مقام پہ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے لگیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے اور دو جوتیوں میں جس طرح کوئی فرق اور فاصلہ نہیں ہوتا ایک ہی جیسی ہوتی ہیں ایک ہی جتنی ہوتی ہیں میری امت بھی بالکل یہودیوں کے نقش قدم پہ اس طرح چلنے لگے گی مجھے میرے حد سے نہ بڑھانا میری قبر کو میلا گاہا نہ بنانا میری قبر کو بت نہ بنانا میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیا امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا اور پھر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں وما ینت کو انل ان ہوا اللہ واہ یوں اس وقت تک بولتے نہیں جب تک ادھر سے اشارہ نہیں ہوتا خطرہ تھا اور آپ کا خطرہ سو فیصد درست تھا ثابت ہوا کیا یہ شیر جلسوں میں کتابوں میں قوالیوں میں نعتوں میں نہیں گنگنایا جاتا اللہ کے پلے میں دھرا وحدت کے سوا کیا ہے صرف بہاد اللہ شریق ہی ہے اور اس کے پاس کیا ہے اللہ کے پلے میں دھرا وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہ خطرہ تھا نبی پاس کہ میری امت کے بعد پاگل لوگ محبت میں گلوب کرتے ہوئے مبالغہ کریں گے گلوب کریں گے اور عام خان یا شاعر کوئی جاہل آدمی وہ ایک جملہ کہتا ہے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں کسی مخالف فرقے کے عالم کا لیکن سمجھانے کے لیے نام لوں گا احترام ملحوظ رکھوں گا بریلوی فرقہ کے موجد اور بانی مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہدائے کے بخشش نام ہے اس کا ہدائے کے بخشش ہمارے پاس ہے کتاب اس میں وہ شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں حضرت شیخ عبد القادر کو خطاب کر کے کہتے ہیں احد سے احمد احمد سے تجھ کو یہ معمولی آدمی نہیں ہے کوئی ناخان نہیں ہے یہ ایک مذہب کا موجد ہے ایک مذہب کا بانی ہے بہت بڑا عالم ہے اس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کی ہے کتابیں لکھی ہیں کہتا ہے احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا گوشت میرا خیال ہے مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کون کسے کہتے ہیں جا. یہ صفت کس کی اللہ. قرآن میں نہیں بھی ادار آد اللہ شی فیقول لہو کن مولی صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں احد سے احمد کو یہ صفت ملی اور احمد سے اے شیخ عبد القادر جی لانی آپ کو یہ صفت ملی کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا گوس یہ صفت کن کی تجھے حاصل کن کا تو مجھے سمجھ آ گیا بھائی کن کیا ہوتا ہے مکن مجھے سمجھ نہیں ہے یہ ان کا کوئی پیروکار ہی سمجھا سکتا ہے مکن کیا ہوتا ہے مکن کوئی عربی کا لفظ ہے. ہاں مکن فارسی کا ایک لفظ ضرور ہے مکن جس کا مینا ہے نہ کر مکون کا مینا نہ کر اور کون کا نہ کر تو وہ کہتے ہیں کون مکون کر یا نہ کر یہ صرف تاپ کو حاصل یہ خطرہ تھا نبی پاک کو اسی لیے نبی پاک منع کرتے رہے کہ میرے مرتبے کو حد سے نہیں یہی ہدایت کے بخشش اس میں شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں زی تصرف بھی ہے زی تصرف جانتے پوری قوت حاصل ہے تصرف ہے متصرف ہے مالک ہے زی تصرف بھی ہے مختار بھی معزون بھی ہے مختار سمجھتے ہیں آپ سب اختیار حاصل ہیں زی تصرف بھی ہے مختار بھی ہیں معذور بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر یہ پورے عالم کا جو نظام چل رہا ہے اس کی تدبیر کرنے والا جو ہے وہ شیخ عبد القادر جی لانی اس مبالغے کا خطرہ تھا نبی پاک کو ذرا ایک جگہ دیکھیے قرآن پاک میں صفحہ نمبر ہے ایک سو بانوے کا نام ہے صورت یونوس ایک سو بانوے پارہ ہے گیارہواں سفر ایک سو بانوے سورت یونوس آیت نمبر اکتیس جہاں رکو ختم ہو رہا ہے انسف لکھا ہوا ہے اگلی آیت شروع ہو رہی ہے ذرا پڑھیے اور پھر فیصلہ آپ پر کل میرے پیارے پیغمبر پوچھ سوال کر کن سے مشرقین مکہ سے ابو جہل اور ابو جہل کی جماعت سے یہ جو آپ کے مخالف ہیں آپ پر پتھروں کی بارش برساتے ہیں آپ کو صابی اور شاعر اور ساحر اور دیوانہ اور مجنون اور قذاب الیاز بلّ کہتے ہیں ان سے پوچھ ان سے سوال کر میں یرزوں کم او مشرقین او غیر اللہ کے پجاری میں یضو کم تمہیں روزی کون دیتا ہے من السما کہاں سے ول پوچھ ابو جال سے اور ابو جال کی جماعت سے آسمان سے بارش برسا کے سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے زمین کے سینے کو چیر کے تیرے بوئے ہوئے دانے کو سات سو دانوں میں بدل کے پوچھ ان سے یہ تمہیں روزی کون دیتا ہے یہ روزی رسان تمہارا کون ہے ایک سوال ام یمل کو سما وبسار چل پہلی بات کو چھوڑ میرے پیغمبر ان سے دوسری بات پوچھ امئی یمل کو سما وبسار بھلا کون مالک ہے السما کانوں کا لبسار پوچھن سے یہ مکے کے کافروں سے پوچھ تمہیں آنکھیں کس نے دیے آنکھوں میں قوت بسارت رکھنے والا کون ہے تمہیں کان کس نے دیے ہیں کانوں میں قوت سماعت کس نے رکھی ہے پوچھ ان سے وہ میں یو خج الحیا مینل تیسرا سوال کر میرے پیغمبر ان سے میں یخرج الحیا مِنَ میت کون نکالتا ہے زندے کو منل میت ہئی جاندار میت بے جان جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے ویوخ رجل میتا منل ہیے اور کون نکالتا ہے بے جان کو منل ہیے جاندار سے زندے سے مردہ مردے سے زندہ جاندار سے بے جان بے جان سے جاندار کون نکالتا ہے میرے پیغمبر ان سے پوچھ کیا مطلب مرغی سے انڈا انڈے سے چوزا یہ کون ہے مرغی جاندار اس میں سے بے جان انڈا اور انڈا بے جان اس میں سے جاندار چوزے کون ہے ان سے پوچھ یا مومن سے کافر کافر میت کی طرح مومن ہئی کی طرح مومن سے کافر اور کافر سے مومن یہ کون ہے کون ہے جو نو جیسے پیغمبر سے کنان پیدا کرتا ہے اور آزر سے ابراہیم پیدا کرتا ہے یہ کون ہے مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ نکال والا کون ہے ان مشرقی نے مکہ سے سوال کر ان مشرقوں سے پوچھ میرے پیغمبر تین سوال ہو گئے چوتھا سوال و مئی یو دبر یدبروں کا کیا میں نہ کروں کون تدبیر کرتا ہے المرا کاموں کی ان سے پوچھ مدبر کون ہے یہ کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے پوچھ ان سے کیا مطلب دن آ رہا ہے پھر رات آ گئی ہے سورج تلو ہوا پھر گروب ہو گیا ستارے چمکنے لگے پھر صبح کا سویرا آ گیا کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی اور کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے کبھی بارشیں لگاتار کبھی بارشوں کا سلسلہ بند کر لیا کسی کو خوشحال کو بدحال کوئی امیری میں کوئی فقیری میں کوئی خوبصورت کوئی بدصورت کسی کا رنگ گورا کسی کا رنگ کالا کوئی بیمار کوئی صحت مند کوئی جیل کی تنگ و تاریخ کوٹریوں میں کوئی آزادی کی فضاؤں میں کسی کو تخت کسی کو تختہ یا کسی کو تخت سے اٹھا کے تختے پر میں یوں دبلام کون ہے کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے آزاد صحیح ہیں دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے آزاد صحیح نہیں ہیں کوئی نہ کوئی نہ نہ کس کی قوت سماعت ہے دوسرے کی نہیں ہے کسی کی شادی ہوئی کسی کی نہیں ہوئی شادی ہوئی تو کسی کے لڑکے ہی لڑکے لڑکیاں کوئی نہیں کسی کی لڑکیاں ہی لڑکیاں لڑکا کوئی نہیں کسی کو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دیا یہ کون تدبیر کرتا ہے یہ کون نظام چلاتا ہے کبھی آندیاں چلتی ہیں کبھی بادل ہیں کبھی گرج ہے کبھی چمک ہے کبھی زلزلے ہیں یہ بہتے ہوئے پانی پر زمین کو ٹھہرانا اور ہچکولے کھاتی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکنا یہ سردیوں اور گرمیوں کے موسم یہ موسموں کی تبدیلی یہ ہواؤں کا چلانا اور یہ سمندر میں کشتیوں کا پانی کو چیرتے ہوئے نکل جانا یہ سمندروں میں مچھلیوں کو ایک طرح سے پالنا یہ جانور یہ نباتات یہ حشرات الارض یہ کائنات کو روزی دینا میرے پیغمبر ان سے پوچھو یہ کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے وہ میں یدبر یہ کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے مدبر کون ہے ابو سے پوچھ اتبا سے پوچھ ابو لہب سے پوچھ مشرقین مکہ سے پوچھ ان بتوں کے پجاریوں سے پوچھ ان پکے اور ٹھکے ہوئے مشرقوں اور کافروں سے پوچھ میرے پیغمبر جہان کی تدبیر کون کرتا ہے فسا یقول وہ جواب میں کہیں گے اللہ یہ کون کرتا ہے کس نے جواب دیے وہ مشرق تھے وہ مشرق تھے اور جو کہتا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر یہ مواعد یہ مسلمان ہے یہ الے سنت ہے پھر کہتے ہیں یہ فتوے لگات میں تو فتوانی لگاتا میں نے پہلے کہا تھا انصاف آپ پہ چھوڑ دوں گا سورت یونس سورت یونس کی آیت نمبر اکتیس عقیدہ بیان ہو رہا ہے مشرقی نے مکہ کا ورنہ یہ سوال ابو بکر صدیق سے نہیں ہو رہا ہے ابو بکر صدیق تو پہلے دن ہی اس بات کا قائل تھا کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے رب کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی اس نے تو جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی بتوں کے صحیح دے من دبر الم کون تدبیریں کرتا ہے فس وہ جواب میں کہیں گے اللہ کون کرتا ہے فکول میرے پیغمبر ان سے کہے اگر یہ مانتے ہو کہ مدبر اللہ موہی اللہ ممیت اللہ مالک اللہ رازق اللہ روزی رساں اللہ اگر یہ ساری باتیں مانتے ہو فکل میرے پیغمبر پھر دوسری بات کہے افلا تتکون شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو پھر اس کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو جب اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہو کہ اس پورے کار عالم کا مدبر جو ہے وہ کون ہے روزی دینے والا پہلی پہلا سوال یہی تھا میں یارزوں کو کم منت سما تمہارا روزی رکھا کون تمہیں روزی کون دیتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہمیں روزی کون دیتا ہے اور یہ کہتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی یہ ہے گلوب اس بات کا خطرہ تھا نبی پاک کو کہ میری امت مبالغے میں اور گلوب میں چلی جائے گی لہذا روکا اس مبالغے اور اپنے دین میں غلوب نہ کرنا آپ تو معاشرے میں رہتے ہیں ہم تو زیادہ شہر والوں کے ساتھ تعلق نہیں گفتگو نہیں کرتے آپ معاشرے میں رہتے ہیں کالجوں میں سکولوں میں دکانوں میں فیکٹریوں میں آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے نہیں سنا ہمیں تو جو کچھ دے رکھا ہے جی ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے وہ کہتی حضرت صاحب کی نظر کرم ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے اور ابو جال کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اللہ, اللہ نے اس بات کا خطرہ تھا نبی پاک کو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تمبی کی اپنی امت کو لا ترفونی فو کا منز اللہ سب سے زیادہ خطرہ اس واقعے سے ہو سکتا تھا کہ جس واقعے کو دیکھ کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی خدا کی قسم دنگ رہ جاتی زمین سے اٹھایا بیت المقدس پہنچائے سارے نبیوں کو مقتدی بنا کے پیچھے کھڑا کر دیں انہیں مسلے پہ کھڑا کر کے امام لمبیا بنائے براک سواری جنت سے بھیجی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں سے ایک سیڑھی کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھایا گیا جیتے جاگتے مہی ر القول واقعہ ہے اقل حیران ہے تبھی تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ درمیان میں کرے زمہری ہے سائنس دانوں نے کہا درمیان میں کرہ نار ہے ایک آگ کا کرا ہے اس میں سے کوئی خاکی وجود گزری نہیں سکتا وہ کیسے چلے گئے اکل کو حیران کرنے کا واقعہ اوپر پہنچایا گیا پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرت المتہا نبی پاک فرماتے ہیں میں نے سدرت المتہا پہ جگنو کی طرح جگنو اور پروانے اس بیری کے درخت پہ ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے جبرین سے پوچھا یہ کون ہے تو جبرین کہنے لگا یہ تیرے رب کے فرشتے ہیں وہ پروانوں کی طرح اس بیری کے درخت پہ جھمکتا تھا ان کا میں سدرت المنتہا تک یہاں سے جب گیا جبریل ساتھی تھا اس نے کہا یہ براق ہے اس پہ آ جائیے یہ بیت المقدس ہے سواری باہر باندھ دیجیے فرمایا میں نماز پڑھ پر کے پڑھا کے جو باہر نکلا تو مجھے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ معلوم ہے آپ نے امامت کس کی کروائی میں نے کہا میں تو نہیں جانتا تو جبریل امین مجھے کہتے ہیں تمام انبیاء کو اللہ نے آج آپ کا مقتدی بنایا یعنی بتا رہا ہے گائیڈ ہے گائیڈ ادھر آئیے اس طرف آئیے یہ پہلا آسمان ہے یہ فلاں پیغمبر ہیں ان سے ملیے یہ دوسرا آسمان ہے فلاں پیغمبر ہیں ان سے ملیے یہ تیسرا آسمان ہے فلاں پیغمبر ہیں ان سے ملیے وہ بتاتے جا رہے ہیں اب بندہ سفر پہ جائے سفر انہونی انہونا کا ہو بندہ یہاں سے حج پہ عمرہ کرنے کے لیے پہلی دفعہ جائے نا بڑے دل میں وسوسے ہوتے ہیں اتریں گے عجیب ملک ہوگا کہاں رہیں گے مکان پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا حرم کے قریب ملے گا یا دور ملے گا کیسے داخل ہوں گے کون بتائے گا حجری اسود کس طرف میں جب پہلی دفعہ گیا تو میرے ذہن میں تصور تھا صاحب صفا مروہ کی پہاڑیاں بیٹھتے ہیں اس کو منتہا کہتے ہی اس لیے ہیں اوپر والی چیزیں وہاں آ جاتی ہیں اور نیچے والی کوئی چیز اس سے اوپر جاؤ ہے نیچے والی چیزوں کی انتہائی کوئی فرشتہ کسی پیغمبر کی روح اس سدرت المتہا کو کراس نہیں کر سکتی جب سدرت المتہا پہ, پہ پہنچے ہیں تو نبی پاک نے مڑ کے دیکھا تو جبریل موجود نہیں ہے جبریل نے یہاں ساتھ چھوڑا ہے جو سید الملائکہ ہیں ہے اور جس کے چھ سو پر ہیں کہ دو پر اپنے کھول دے تو اس پوری فضا کو وہ اپنے گھیرے میں لے لے چھ سو پر ہیں سید الملائکہ کا ہے امبیا پہ وہی لے کے اترتا رہا ہے نبی پاگ نے فرمایا جبریل ہاں؟ کہاں جا رہے ہو تو جبریل کہتی ہیں اگر یج تھرے موے برتر پرم فروگے تجلہ بھوزد پرم اگر میں بال برابر اس جگہ سے اوپر اڑوں تو اللہ کی تجلیاں میرے پر جلا کے رکھ دیں گی نبی پاک کے دل میں ہو سکتا ہے یہ وسوسہ آیا ہو اوپر میری رہبری کون کرے گا جبریل تو ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اوپر سے آواز آتی ہے میرے پیارے پیغمبر آ جاؤ جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے وہاں محمد کی منزل شروع ہو گئی تیری منزل کی تو ہم ابتدا کر رہے ہیں یہاں سے آؤ پھر اللہ نے اپنے قریب کیا پھر جہاں تک اللہ اپنے پیغمبر کو لے گیا سو لے گیا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہاں تک لے گیا میں کہا کرتا ہوں وہاں تک لے گیا جس سے آگے بلندی کے مقام ختم ہو اس سے آگے بلندی کا کوئی درجہ مقام نہیں تھا مخلوق کے لیے جہاں تک اللہ اپنے پیغمبر کو لے گیا یہ واقعہ ایسا تھا کہ لوگوں کو شک پڑ سکتا تھا کہ بشر ہو آمنا کا لال ہو عبداللہ اللہ کا در یتیم ہو جیتتے جاگتے فدرت المنتہا سے اوپر چلا جائے یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے تبھی تو لوگوں نے کہا بشر ہو کے ارشاں تھے جا کوئی نہیں سکتا دھوکا پڑ سکتا تھا دھوکہ ہو سکتا تھا کہ بشر ہو کے ارشاں جا کوئی نہیں سکتا اسی لیے جب اس واقعے کو بیان کرنا چاہا ذرا دیکھیے وہ آیت سفا نمبر ہے دو سو پچپن صفحہ نمبر ہے دو سو پچپن کا نام ہے سورت بنی اسرائیل پندرویں پارے کی ابتدا سفا دو سو پچپن سورت کا نام سورت بنی اسرائیل پہلی آیت سبحان اللہ اسراب دہ واقعہ بڑا عجیب تھا سائنسدان کہہ سکتے تھے درمیان میں کر رہے ہیں اوپر بندہ کیسے جا سکتا ہے غلط عقیدے کے لوگ کہہ سکتے تھے بشر ہو کے وہاں کوئی کیسے جا سکتا ہے اس واقعے کو شروع کیا تو پہلا لفظ بولا سبحان پاک ہیں مجبوریوں سے آجزیوں سے بے بسیوں سے بے کسی سے بے چارگی سے لاچاری سے پاک ہیں کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں میرے نبی کے میراج والے واقعے کو جب پڑھنا ہے یہ نہیں دیکھنا آمنہ کا لال کیسے گیا تھا یہ نہیں دیکھنا کہ گیا کون اور کیسے تھا دیکھنا یہ ہے کہ لے جانے والا کون تھا دیکھنا تم نے یہ ہے لے جانے والا ہے سبحان جو آئزیوں سے پاک ہیں جو بے کسیوں سے پاک ہے بے چارگیوں سے پاک ہے وہ لے گیا پھر یہ واقعہ بڑا عجیب تھا شک پر سکتا تھا کہ ہمارے نبی اللہ کی جزیں سفتوں میں شریک ہیں اس لیے اس واقعے کو شروع کیا اور کسی غلط فہمی میں اس واقعے کو پڑھ کے مبتلا نہ ہو جانا میرا پیغمبر جہاں تک بھی پہنچا میری سفتوں میں پھر بھی میرا پیغمبر شریک نہیں ہے میں سبحان ہوں میں سبحانو میری ذات شریکوں سے آمد. پاک ہے اس واقعے کو بیان کیا اللہ نے فرمایا اللہ اسراب ابدی جو لے گیا اپنے آمد. اس واقعے کو جب بیان کیا تو نبی پاک کی کون سی صفت ذکر کی ہے ابدھ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا رہے گا ابد وہ میرا پیغمبر مولا یہ تو سبحان لذیذرا بھی ابدی لم من المسجد الحرام الل مسجد یہ تو زمین کی باتیں ہیں میرے اللہ مکہ اور بیت المقدس مسجد حرام اور مسجد اچھا یہ تو باتیں زمین کی جب وہ تیرا پیغمبر تیرے پاس پہنچ گیا پھر اللہ نے فرمایا وہ بھی سنو سفا چار سو چوہتر نمبر چار سو چوہتر سورت کا نام سورت نجم سفا نمبر چار سو چوہتر آیت نمبر ہے دس آیت نمبر ہے دس مل گیا جی سورت نج چار سو چوہتر سفا عربی کا سات بھی اور عربی کے چار یہ عجیب طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس لیے آپ کو شاید جلدی نہیں مل رہا سات وی کی شکل میں لکھتے ہیں اور چار عربی میں اس طرح لکھتے ہیں جس طرح تین کو الٹ دو تین کو الٹ دو تو وہ عربی میں چار اس طرح لکھا جاتا ہے چار سو چوہتر سورت ناجو آیت نمبر دس اللہ شدید القوا کو زو مرت ان فسطوا واہ بل سمدنا فتد اللہ فکان کا بک سی اس میں میراج کا وہ حصہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو بیت المقدس سے آگے اوپر والا حصہ جس کو میراج کہتے ہیں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں میرا پیغمبر جس مقام پہ, پہ پہنچا جس درجے پہ پہنچا جس بلندی پہ پہنچا سدرت المتہا کو میرے پیغمبر نے کراس کر لیا لیکن اس جگہ پہ بھی فاؤ ہا الا ابدی ہی فاؤ ابدی ما اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف ماں او جو بھی اس نے وہی جو بھی اس نے حکم بھیجا اپنے بندے کی طرف حکم بھیجا تو جس جہاں خطرہ زیادہ تھا نبی پاک کو بشری حدود سے نکال کے الہی صفات میں داخل کرنے کا اس واقعے کو بیان کیا تو نبی پاک کی ابدیت کو میرا پیغمبر ابد ہے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو پیغمبر اسلام کا مقام متعین کیا پیغمبر اسلام کی پوزیشن واضح کی قرآن نے تاکہ امت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے میں نے گزشتہ درس میں آپ کو ایک آیت دکھائی تھی سورت قحف اور سورت قحف کی آخری آیت کل انما بشرون۔ لوکوں ایک اور آئے دیکھیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی سورت کا نام ہے سورت آراف سفا نمبر ہے ایک سو اٹھاون ایک سو اٹھنجا سفا نمبر ایک سو اٹھاون سورت کا نام ہے سورت آراف آیت نمبر ہے ایک سو اٹھاسی ایک سو اٹھاون سفا ایک سو اٹھاون سفا سورت کا نام سورت آراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی مل گیا جی جن کے پاس کاپیاں پینسلیں کاغذ ہیں وہ لکھیں علماء سے جا کے پوچھیں سوال کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے تم نے ہمیں آج تک کیا پڑھایا ہے تم کہتے ہو مالک ہیں مختار ہیں جو چاہیں کریں پوچھنے والا کوئی نہیں قرآن کیا کہتا ہے سورت کا نام سورت آر آپ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی کل مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ اپنے پیغمبر کی پوزیشن واضح کروا رہے ہیں ہر جگہ پہ اعلان پیغمبر کی زبان سے ہو رہا ہے کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے آپ کے مرتبے کو دیکھ کر کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو آپ کے مقام کو دیکھ کر کوئی بندہ آپ کو میری صفات میں شریک نہ سمجھ لے کل میرے پیغمبر اعلان کیجئے لا ام کو میں نہ کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی مہربانی کرو لا عملے کو میں مالک واحد متقلم کسی گا میں مالک نہیں لا عملے کو میں مالک نہیں لے نفسی اپنی جان کے لیے اپنے نفس کے لیے میں اپنی جان کے لیے بھی مالک نہیں ہوں نفان نفے کا ولا ذرن رنگ اور نہ میں اپنی جان کے نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ شاء اللہ ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے میں اپنی جان اس سے بھی کوئی واضح دلیل ہوگی دنیا میں نفی مختار کل پر اس بات پر کہ نبی پاک کو کلی اختیار حاصل نہیں کلی اختیار کس کے پاس ہیں اپنی جان کے نفے اپنی جان کے نقصان کے لیے میں مالک نہیں ہوں میرے اختیار میں نہیں ہے نفع اپنی جان کا بھی نہ نقصان مگر جو چاہے اگلی آت بھی سن ولاؤ تو اگر میں ہوتا ولو کن اگر میں ہوتا آلمو میں جانتا اگر ہوتا میں آلم الغیبا غیب جاننے والا اگر میں غیب جانتا ہوتا میں میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا لستک تک سر تو منل خیر میں ڈھیر ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا میں ڈھیر ساری دنیاوی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا بما مسن یسو اور نہ پہنچتی مجھے اسو کوئی تکلیف مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کے سر پہ پتھر نہیں لگے کرتے جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ گڑے میں نہیں گرتا جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ گھوڑے سے نہیں گرتا کہ اس کے گھٹنے میں تکلیف آ جائے ارے جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارا کرتے بما مسن یسو مجھے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں عالم الغیب ہوتا یا رسول اللہ آپ عالم الغیب بھی نہیں آپ مالے کو مختار بھی نہیں آپ کے پاس اپنی جان کے نفے نقصان کا اختیار بھی نہیں تو پوزیشن تو اپنی بتائیے آپ کی پوزیشن کیا ہے فرمایا انزیر ان انا اللہ نہیں ہوں میں اللہ نظیر مگر درانے والا بشیر خوش خبری دینے والا لے کو می یو اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے میں خدائی صفات میں شریک نہیں ہوں نہ میں عالم الغیب ہوں نہ میں مختار کل ہوں نہ نفا نقصان میرے اختیار میں ہے میرے سر پہ تو نبوت کا تاج سجایا گیا ہے میں لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میری بات کو تسلیم کر لو تو اللہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے نظیر ہوں اور میں بشیر ہوں ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے اور جی اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک تو نہیں لیکن ہمارے نفع نقصان کے مالک تو ہے نا اللہ نے بھی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے نکالیے اور جگہ سفا نمبر پانچ سو بیس نمبر پانچ سو بیس سورت کا نام ہے سورت جن آیت نمبر ہے اکیس بارہ انتیسواں آیت نمبر اکیس مل گیا جی کل آ گئی وہی بات جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں اعلان کس کی زبان سے کروا رہے ہیں اللہ مدید. میرے پیغمبر تو کہ ہو سکتا ہے تیری زبان تعتبار ہی کر لیں مدید. کل مدید. میرے پیغمبر اعلان کیجئے انی بے شک میں لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں لکم مدید. وہاں تھا لے اور اس آیت میں کیا کہا لکم میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے ذرن نقصان کا والا رشا اور نہ بھلائی کا تمہاری بھلائی اور نفع تمہارا نقصان میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں نہیں یہاں اس کی بھی تردید ہوگی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں ایک جگہ اور دیکھیے یہ تو چند جگہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ورنہ خدا گواہ ہے قرآن جگہ جگہ جگہ جگہ پہ اس بات کی تردید کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ سارے اختیارات ہیں تو کس کے پاس میرے سوا کوئی عالم الغائب نہیں ہے میں تو خاص کر کے چند آئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں اپنے ان دوستوں سے پھر گزارش کروں گا جن کا تعلق بریلوی بھی مسلک سے ہے اور وہ میرے درس میں آ رہے ہیں یا وہ میری کیسٹ سنیں گے ان تک میری کیسٹ پہنچے گی وہ میری کیسٹ سنیں گے تو وہ غصہ تھوک دیں ایک دفعہ بات انہیں اچھی نہیں لگے گی یہ لیکن غصہ تھوکیں اور اس بات پہ سوچنے کی کوشش کریں کہ مسلک اور مذہب اور بات وہی صحیح ہے جو اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے جو نبی پاک اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہیں وہ بات صحیح ہے اس کے مقابلے میں جھوٹھی ہیں کذاب رویتے کہانیاں قصے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مولوی صاحب صرف سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں رات کو مجھے نبی پاک ملیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ہے تیس روز ہی سن دو جی نبی پاک نے فرمایا ہاں میں سنتا ہوں یہ دلیل نہیں ہے کل کوئی بریلوی آئے گا وہ بریلوی کہے گا میں نے راتی نبی پاک ملے سن میں نبی پاک کو پوچھا جی میں سرگودے چو سلا تو سلام پڑھا دے, تو تھی سن دو نبی پاک فرمایا جی تو مرضی پڑھ میں سنتا ہوں کیا جواب دو گے کیا جواب ہے تمہارے پاس میری جماعت کے مولوی کا خواب اگر حجت ہے بریلوی مولوی کا خواب حجت کیوں نہیں پرسوں ایک شیعہ کہے گا دس محرم کو پیٹنے کے بعد رات کہے گا راتی حضرت حسین ملے سن حضرت حسین میری کان سے ہاتھ بھی پھیرا حضرت حسین آخر میرا بڑا چنگا پتر ہے بڑا چنگا کام کیتا کیا جواب ہے تمہارے پاس کیا جواب ہے اور پرسوں کوئی مرزا ہی اٹھے گا وہ کہے گا نبی پاک مجھے خواب میں ملے میں نے پوچھا جی مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے تے نبی پاک اگوں آخیا وہ بھی ٹھیک ہے کیا جواب ہے تمہارے پاس اور مولویوں کے خواب جتوتے ہیں خواب حضرت ابو بکر صدیق کا بھی دلیل نہیں بنتا سمجھ رہے ہو کہ کو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق کا خواب بھی دلیل نہیں بنتا خواب اگر حجت ہے تو وہ صرف نبی کا خواب حجت صرف قرآن رکھ کے یہ نہ کہو کہ سنتے ہیں. لوگوں کو قرآن کھول کے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے سنتے ہیں لوگوں کو قرآن کھول کے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے سنتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کا لا تس میں <الْمَوْتَى> میرے پیغمبر تو مردوں کو آمد. نہیں سنا سکتا ان تدو لا یسماؤ دعا اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں محمد دعا ام وہ ان کی پوجا پاٹ سے کیا ہیں گافلیں حجت کا خطبہ کردی شریف کی حدیث حجت الوداع میں جب نبی پاک نے خطبہ دیا تو نبی پاک لوگوں سے کہتے ہیں میری باتیں غور سے سنو پلے باندھو توجہ کرو اور میرے صحابہ صحابہ کی جماعت میری بات کو غور سے سنو شاید کہ اللہ کا ایلٹی مجھ تک آ جائے اور پیغام مجھ تک لائے اور میں اللہ کا پیغام قبول کر لوں کر لوں اور میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں اس لیے آج میری باتیں غور سے سنو حجت الوداع میں کہہ رہے ہیں اپنی وفات سے اکاسی دن پہلے کہہ رہے ہیں اونٹنی پہ سوار ہیں کہہ رہے ہیں لاکھوں کا مجمع سامنے ہیں کہہ رہے ہیں ترمزی نے اس کو نقل کیا نبی پاک خطبہ دینے سے پہلے کہتے ہیں لالی لا ارا لا کم باد آمی ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں لا ارا نہ دیکھ سکوں ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں میرا انتقال ہو جائے میری روح قبض ہو جائے اس کے بعد نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو نہ میں تمہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ روزے پہ جائے نبی پاک سنتے ہیں جواب دیتے ہیں اور نبی پاک دیکھتے بھی ہیں اس حدیث کو کہاں کرو گے جو نبی پاک کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سک تو میں نے تو عرض کیا کہ یہ چند جگہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہم نے مسلک اپنایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس مسلک کی پیٹھ پر قرآن کے بڑے مضبوط دلائے اس میں قصے سے نہیں ہیں کہانیاں نہیں ہیں بڑے واضح طور پہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے دیکھیے سورت نام صفحہ ایک سو اکیس آیت نمبر پچاس میرے بریلوی بھائی دوست جو نوجوان ہیں ساتھی یہاں آئے ہیں وہ اس کو نقل کریں اس کو نوٹ کریں پھر سوچیں گھر میں جا کے غور کیجئے اگر میری بات غلط ہے پھینک دیجئے اور اگر میری بات قرآن کے مطابق ہے تو پھر اس پر توجہ انہیں کرنی چاہیے وہ عقیدہ اپنانا چاہیے جو عقیدہ کون بیان کرتا ہے قرآن دیکھتا علماء کے پیچھے کہ وہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن دیکھیے آیت نمبر پچاس دی مل گیا جی کل میرے پیغمبر اعلان کیجئے آپ کا مقام دیکھ کر ہو سکتا ہے لوگ مغالتے کا شکار ہوں آپ کہہ دیجئے لا اے لا خاندہ بھائی اے لا جڑا نا لا اکولو میں کہتا اکولو میں کہتا اور لا ہو گیا تو پھر میں نہیں کہتا میرے پیغمبر کہ میرے پیغمبر اعلان کر لا اکولو میں نہیں کہتا لکم تمہارے لیے میں نہیں کہتا تمہارے لیے انی کہ میرے پاس ہیں میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس ہیں خزان اللہ بولو اللہ کون کہہ رہا ہے میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں کوئی کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں یہ اولاد دینے کا خزانہ فصلیں اگانے کا خزانہ صحت دینے کا خزانہ عزت دینے کا خزانہ اقتدار دینے کا خزانہ دولت دینے کا خزانہ یہ سارے خزانے کس کے پاس اللہ فرماتے ہیں، یہ سارے خزانے میرے پاس ہیں اور لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہاتھ باندھ کے پھر کہوں گا اپنے ان دوستوں سے آئس کا اگلا جملہ سنو ولابا آلم الغیبا کرو میں نا اور میں نہیں جانتا لا عالمو میں نہیں جانتا الربا <الْغَيْبَة> کس کو کون کہہ رہا ہے نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ اعلان کروا رہا ہے اس سے بڑی دلیل بھی کائنات میں کوئی پیش کی جا سکتی اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ نہیں مانتا اور وہ کہتے کہ نبی پاک عالم الغائب اس کا کیا علاج اس کا کوئی علاج نہیں ہے ولا عالم الغبا اور میں غیب نہیں جانتا ولا اکولم اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا انی ملا کہ میں فرشتہ ہوں ایو ترائے مسئلے تھوڑے تھے ساڈے درمیان اختلافی سن تم کہتے ہو وہ مختار کل ہیں سارے اختیار اور خزانے ان کے پاس ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس اللہ کے خزانے سارے نہیں ہیں تم کہتے ہو وہ عالم الغیب ہیں ہم کہتے ہیں کہ عالم الغب اللہ ہے تم کہتے ہو کہ وہ نور ہیں اور فرشتے کس سے بنے بولو فرشتوں کی تخلیق کس سے ہوئی نور سے تم کہتے ہو وہ نور ہیں نورم نور اللہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں وہ نور نہیں ہیں وہ بشر ہیں یہ تینوں مسئلے تھوڑے تے ساڈے درمیان اختلافی سن قرآن کی اس آیت نے تینوں مسئلوں کا حل کر دیا نبی پاک نے اعلان کیا میرے پاس اللہ کے خزانے بھی کوئی نہیں میں غیب بھی نہیں جانتا اور میں فرشتہ بھی نہیں میری تخلیق نور سے نہیں ہوئی میں بشر ہوں میں انسان ہوں اور میں آدمی کہنا یہ چاہتا تھا کہ فاتحہ میں دعا سکھائی یا اللہ مقضوب علیہم کے رستے پر نہ چلا زالین کے رستے پر نہ چلا مطلب کیا یہودیوں کے رستے پر نہ چلا عیسائیوں کے رستے پر نہ چلا یہودیوں عیسائیوں کا رستہ کیا تھا وہ اپنے نبیوں کی محبت میں کیا کرتے تھے غلو کرتے تھے انہیں خدائی صفتوں میں شریک مانتے تھے تو پھر منع کیا کہ عقیدے میں غلو نہ کرو اپنے نبی کی عزت کرو احترام کرو ان کے مرتبے کا خیال کرو اور انہیں اسی مرتبے پہ رکھو جس مرتبے پہ رب نے انہیں رکھا ہوا ہے اتارا ہوا ہے وہ عبد اللہ وہ رسول اللہ ہیں وہ نبی لمبیا ہیں وہ امام المبیا ہیں وہ خاتم النبیین ہیں وہ رحمت اللہ علمین ہیں قیامت کے دن وہ حوض کے ساکی ہیں اور قیامت کے دن روز معاشر وہ امتوں کے شافی ہیں۔ لوا الحمد ان کا جھنڈا ہے ان کے ہاتھ میں ہوگا ساری مخلوق ہیچ ہیں اور میرے پیغمبر کا مقام سب سے بلند ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی فرشتہ سارے نبی اور سارے ولی سارے فرشتے اور چودہ تبق آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق اور اللہ کی تمام مخلوق اکٹھی ہو جائے میرے پیارے پیغمبر کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے مقام کو پہنچ نہیں سکتے درجے کو پہنچ نہیں سکتے مقام آلہ ہے درجہ آلہ ہے لیکن اس کے باوجود ہے ابدو بولو اشاد اللہ اللہ شاد ان محمدن ہمارے شیخ تھے نا شیخ القران مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہ تقریر میں یہ بہت پڑھتے تھے ان کا ایک اپنا رنگ تھا یہاں اٹھارہ بلاک میں تقریریں بڑی ہوئی ان کی تو وہ کہا کرتے تھے واہ شاد محمدن ابدو مائی آمنا کے گھر میں پیدا ہوئے تو ابدو ہو ابد المتلف کے پوتے تھے تو ابدو ہو بکریاں مکے میں چرائیں تو ابدو ہو تجارت کا سفر شام کی طرف کیا تو عبدو ہو خدیجہ کے ساتھ شادی کی تو عبدو ہو اولاد پیدا ہوتی رہی تو ابدو ہو اور چالیس سال کے بعد نبو کا تاج سر پہ رکھا گیا تو رسول ہو پہلے عبدو ہو پھر رسول ہو پہلے ابدویت کا اقرار کروایا دیکھیں سارے حضرات میری یہ بات سن کے جائیں ہماری جماعت جو ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ جس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے میرے والد صاحب اس جماعت کے تا حیات نائب امیر تھے ہماری جماعت پہ اللہ کا کرم ہے اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تیری نعمت کا اظہار کرتے ہیں فخر نہیں ہے علی آز فخر نہیں کر رہے مولا تیری نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے اپنے قرآن کی جتنی خدمت اس جماعت کے علماء سے لی ہے اتنی خدمت کسی سے بھی لی بچرا میں آج سے ایک صدی پہلے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ آئے جنگل میں قرآن کا منگل لگایا لوگ پڑھنے کے لیے آئے مولانا غلام اللہ خان نے ان سے پڑھا میرے والد صاحب ان کے پاس پڑھتے رہے میں نے پھر مولانا غلام اللہ خان سے دورہ تفسیر دو مرتبہ پڑھا میں نے اپنے والد صاحب سے بھی دو مرتبہ دورہ تفسیر پڑھا تھا نیلوی صاحب سے بھی دو مرتبہ دورہ تفسیر پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی مولانا حسین علی کے ایک شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے اپنی زندگی میں پینتیس ہزار علما کو قرآن کی تفسیر پڑھائی ایک بندے نے جو ہماری جماعت کے نازے میں آلہ تھی ہماری جماعت کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے قصے اور کہانیاں سننے والی قوم کا ذہن جو ہے اللہ کے قرآن کی طرف موڑا ہے ہم نے کہا قصے کہانیاں چھوڑو اللہ کا قرآن ہی کہتے چھوڑو اللہ کا قرآن پڑھو ہماری جماعت کا ایک طریقہ ہے سارا سال ہمارے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شابان اور رمضان دو مہینے جو ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان دو مہینوں میں ہم دورہ تفسیر القرآن شروع کرتے ہیں دور دور سے علماء طلبا پہنچتے ہیں ڈیڑھ مہینے کے اندر پورے قرآن کا ترجمہ بھی تفصیر بھی یہ ہماری جماعت کا خاصہ ہے یہ زیور اللہ نے ہماری جماعت کو عطا کیا ہے خوشام میں ہوگا آباد میں ہوگا وہاں بچرا میں ہوگا میاں والی میں ہوگا سرگودا میں ہوگا قلعہ دیدار سنگھ میں ہوگا گجراوالا میں ہوگا راولپنڈی میں ہوگا کراچی میں ہوگا پنجیر میں پنجپیر جو ہمارا مرکز ہے میجر عامر کے نام سے آپ واقف ہوں گے یہ میجر عامر یہ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں میجر آمیر کے جو بھائی ہیں یہ ہماری جماعت کے امیر ہیں پنج پیر ان کا علاقہ ہے پنج پیر میں جو دورہ تفسیر القرآن ہوگا اس میں آٹھ ہزار طلبا ہو آٹھ ہزار جن میں تین ہزار کے قریب عورتیں ہوں عورتیں پڑھنے والی ہوں گی تو ہمارے سرگودا میں یہ دورہ تفسیر یکم شابان سے شروع ہو رہا ہے پچیس رمضان المبارک تک جاری رہے گا دور دور سے علماء اور طلباء آئیں گے لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے سرگودا کے احباب کالج اور سکول کے وہ نوجوان جن کو چھٹیاں ہیں جو اس وقت مشغول نہیں ہیں کسی دھندے میں شگل ان کا اور کوئی نہیں یا عوام میں بھی جو لوگ وقت نکال سکتے ہیں جتنا بھی وقت نکال سکتے ہیں